بسم اللہ اللہ علی سیدنا محمد و و دوستان گرامی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 عز نبی وسلم بعد ہی یا ہو قبل اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ امام تحابی فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیث پاک میں, میں, میں نبی تھا اس وقت اس وقت کے آدم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 امام مرتضی زبیدی تاجر ہاروش شرح خاموش والوں نے یہ بات لکھ لیا امام غزالی کی کتاب کے شرح کے شروع خیر یہاں پر میں نے جو آشیا لکھا ہی نئے نبی کے تحت سمجھ آئی تو تھوڑی تبدیلی کے ساتھ میں کہتا ہوں جی کماطیف والسلام الزبور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 یہ جناب حامد فقی بابیا ہے بڑا گستاخ خبیش بابی ہے اس کی ساتھ اور یہ ہمارے امام جو ہے نا یہ کیا لکھ رہے ہیں تین سو چوراسی سفر تارل کتنا صفحہ تین سو چوراسی باب وکر مباخی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت اور نبوت قال محمد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 تھی <محطان> تھی لیکن طاقت نہیں تھی کرنے کی اسی وجہ سے معصوم پہ کیونکہ معصوم وہی ہوتا ہے جس سے شرعن گنا محالو کیا ہو گنا ہونا محال ہو تو حضرت جی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 کہ ایک ہے نبوت اور ایک ہے رسالت کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ فی مقام نبوت قبل رسالت ہے اس سے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ رسالت اور ہے نبوت اور ہے چالیس سال اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ نبی تھے رسول نہیں تھے رسالت ملی ہے چالیس سال کے بعد نبوت ہمیشہ ملی یہ امام فخر راضی کا امام قنوی کا ملا ادکاری وغیرہ نظر آتا ہے کیا فرق ہوا انہوں نے فرمایا ایک نبوت نبوت اور رسالت کا زمانہ ایک نہیں ہے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 جس کا سمجھ بات اور ویسے لفظ رسول سے بھی پتہ چلتا ہے رسول کا مانا ہوتا ہے پیغمبر <سؤال> پیغام لانے والا تو وہ پیغام کسی اور کے ہی لاتا ہے ہمیشہ اپنے لیے تھوڑا لاتا ہے <سؤال> <سؤال> <اشفان> اور, <خان اللہ> اور نبی کا معنی ہوتا ہے خبر رکھنے والا سبحان اللہ کیا مانا <سؤال> خبر رکھنے <سؤال> والا, <خبر رکنے> والا, <سؤال> والا, <سؤال> والا وہ اللہ کی بات سے اللہ سے متعلق خبر رکھتا ہے اس وجہ اس کو نبی کہتے ہیں معلوم اور نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو پیغام دے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 تین سال فترہ سے باہر کا دور شمار ہوتا ہے، فترہ سے باہر کا دور شمار ہوتا ہے، باہر کا سلسلہ رکھ گئے، ایک را بسم رب کل لذی خلق چالیس سال مکمل ہونے کے بعد، جبریل امین آئے، ہمانی بات کیا رہی؟ غار حرام ادھر آ کر فرماتے ہیں، ایک را بسم رب کل لذی خلق قلق الانسان من علق ایک را ورب کل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 یا <س professionals> <سؤال> اے چادر اللہ اڑنے والے کھڑا سبحان سبحان سبحان ہو جائیے انور در ڈرائیے سبحان اللہ, اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤ اللہ کے حکم سے ڈراؤ آپ ذرا سمجھ رکھتے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 That's what I'm doing.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 لا من ولا و لا من جاء منك إلا إليه اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت و بالنبيك الذي أرسلت فإم متع من ليلتك فانت على الفطرة نبية حرة الله وجعلهن آخر ما تتكلم بي قال فلددت م Canton internationale فلما بلدت اللهم آمنت بكتابك الذي انزلت خلت برسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت سبحان, سبحان الله. الله سبحان الله سبحان, سبحان الله, الله.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 لا مل جا ولا من جا اللہ Allah, صرف تو اللہ جو کتاب تاریخ لایا پر جو نے نبی بھیجا اپنا میں اللہ فرمائی یہ دعا جب مانگے گا نا اگر تو مر جائے گا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 دعا دیکھ سننا یہ دعا سنا کہ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں آپ یاد رہے اللہ تو بے نبی کلر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 اور رسول بولو اللہ تو برادرم ناچیز کے سامنے جو ہے نا اے بھائی اللہ اچھا تو یہ کتنے مذہب آ گئے سامنے تین مذہب آ گئے تین موقف اور تین مذہب آ گئے اور میری استقرار اور تلاش کے مطابق یہی ہے کہ یہی تین ہی قول بنتے ہیں آل جیسا یہ تین کال ہے